ان اللہ <سؤال> الجی عمن امر صوالحات جناتن تجری بن قاطل یقیناََ اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایماندار جن نیکمل کیے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی وجی القفر یا کما تعکل عام اور وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں وہ کھا پی رہے ہیں عیش اڑا رہے ہیں دنیا میں کھا رہے ہیں جیسے کہ حیوانات بھی کھاتے ہیں بََ ن و مثم کہ بالآخر ان کا ٹھکانا جو ہے وہ آگ ہے وقت منقریت ہی اشد و قوت منقریت اور اے نبی کتنی ہی بستیاں ایسی گزری ہیں کہ جو اس بستی سے کہیں زیادہ قوت میں تھیں جس نے آپ کو نکلنے پر مجبور کیا ہے مچکے سے بڑے بڑے شہر تھے اس سے بڑے بڑے بڑی اس کی جو ہے قوتیں تھیں بڑی طاقتور قومیں وہاں رہتی تھیں تو یہ جو بستی جس نے کہ آپ کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا ہے اس سے کہیں زیادہ بڑی بستیاں تھیں انہیں ہم نے ہلاک کیا اہلک فلا ہوم فلاں ناصر نہ ان کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا افامن کانا بئی نہ رب ہی کمن زوئی نہ لہسو عمل ہی تو بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے بید نہ اس کی سرشت اور اس کی فطرت نیک ہے اور پھر یہ کہ اس کو اللہ تعالی نے جو ہدایت دی ہے وہ اس پر قائم ہے کمن زئی نہ لہوسو عمل کیا وہ اس جیسا ہو جائے گا کہ جس کے اعمال اس کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں برے اعمال اس کے لیکن اسے محسوس ہوتا ہے کہ بڑے شاندار میرے اعمال ہیں میری تہذیب بریقت قبل مسلا تمہارا کلچر بہت اعلیٰ کلچر مثالی کلچر بہواہ اور انہوں نے پیروی کی ہے اپنی خواہشات کی ان دونوں میں غائب باتیں کو مساوات نہیں ہو سکتی وہ جو اللہ کی طرف سے بینا پر ہے وہ کامیاب ہونے والے ہیں اور یہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں ناکاب ہونے والے ہیں مسل الجنت فیح آسم و تام انہارمن الله اللہ <العظيم> مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے اس میں نہریں ہیں پانی کی جن میں کوئی بو نہیں اور نہریں ہیں دودھ کی جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا ون ہار خمر اور ایسی شراب کی نہریں کہ جو لذت والی ہے پینے والوں کے لیے ون ہار اصل ان اور نہریں ہیں ایسے شہد کی جس کو صاف کیا جا چکا ہو جھاگ اتارا جا چکا ہو وہ لہو فیحہ بالکل ثمارات اور پھر مزید بڑا ان کے لیے ہوں گے وہاں تمام میوے تمام پھل وہ مقصرتمن ربے کو اور بفرت ہوگی ان کے رب کی طرف سے کمن ہوا خالد الفار بھلا وہ لوگ جو ان جنتوں میں ہوں گے ان کے برابر ہو سکتے ہیں وہ کہ جو ہیں آگ میں جو رہیں گے ہمیشہ آگ میں وہ سکومات حمیمہ اور انہیں پینے کو دیا جائے گا کھولتا ہوا پانی فقتہ ماہوں جو ان کی اطلیوں کو کاٹ کر رکھے گا وہ منہ منسپ میں اب یہاں سے جو اصل مضمون سورہ مبارکہ کا ہے جو میں پہلے ارض کر چکا ہوں کہ قتال سے جو طبیعت اب کھبرا رہی تھی کچھ لوگوں کی خاص طور پر جن کے دلوں میں روک تھا مراخت تھی ان کی ایک ہے جو سورہ مبارکہ میں بڑی تفصیل سے آئے گی وہ من حکومن یسپے ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اے نبی آپ کی بات بڑی توجہ سے سنتے ہیں حقائدہ خرج الکا یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکل کر باہر جاتے ہیں کال اللہ دطینہ عط العلم ماتا کالافا تو وہ کہتے ہیں ان کو کہ جنہیں علم دیا گیا کیا کہا انہوں نے اب یہ نئی بات آج کیا کہہ دی انہوں نے یہ عت العلم سے مراد اہل ایمان بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ لوگ اہل ایمان میں سے جو لوگ ان میں زیادہ سمجھدار ہیں اور کو سمجھتے ان کو اللہ نے فہمتا فرمایا سے پوچھتے ہیں یہ بات کو سمجھ میں محمد یا پھر یہ اہل کتاب سے جا کر پوچھتے ہیں جو علم والے جن کو علم پہلے دیا گیا تھا ماضا کالا انفا یہ کیا کہہ دیا یعنی جنگ کے بارے میں جو بھی اب کوئی تجویز ہو رہی ہے اقدام کا مرحلہ ہے نکلنا ہے قریش کے قافلوں کا پیچھا کرنا ہے ماضا کالا انفا غلائے کا لذین تباہ اللہ عالیہ کو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ تعالی نے مہر کر دی ہے وہ تباہ اور یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں یعنی یہ ہج کے چار دن کے اندر پیدا ہو گئی ہے در حقیقت یہ نشانی ہے اس بات کی کہ ان کے دلوں میں منافقت پیدا ہو چکی ہے ولزین احتاع زادہ موتم اور جو ہدایت پر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا ہے اس نئے مرحلے کے آنے سے ان کے جوش ایمان میں اور ذوق شہادت میں اضافہ ہو گیا ہے وہ آتا اللہ تعالیٰ نے ان کے, ان کے تقوا میں اور اضافہ فرمایا ہے بھائی اندرون الساکا کرتا کہ تو یہ کس چیز کے منتظر ہے سوائے قیامت کے وہ ہم کے ان پر اچانک فقت جاشرات جا اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں یعنی قیامت کی سب سے بڑی علامت جو ہے وہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ہے جو کہ آپ آخری رسول ہیں اور آپ نے فرمایا بھی ہے کہ بو عشت ونا کہا تین دونوں انگلیوں کو آپ نے جوڑا میں اور قیامت اس طریقے سے جڑے ہوئے اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں انا آخر المرسلیم من تم آخر المم میں آخری رسول ہوں تم آخری امت ہو تو اب آپ کی بات تو قیامت ہی آنی ہے فَأَنَّا لَهُمْ تو جب وہ دھمکے گی تو پھر اس وقت ان کا یاد کرنا یا نصیحت اخذ کرنا یا سبق حاصل کرنا ان کے کس کام کا ہوگا غم إِلَّا بس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنی خطاؤں کے لیے اللہ سے استغفار کرو اب یہاں ایک تو یہ ہے کہ یہ بات خطاب کر کے حضور سے کہی جا رہی ہے واحد کے سینے میں اس حوالے سے ایک تعمیر تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ حقیقت میں حضور کی مساطب سے آپ کی امت سے کہی جا رہی ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں علماء نے یہ بات بھی نکالی ہے کہ یہاں حضور مخاطب ہے اور حضور کے مخاطبت میں یہ پہلو موجود ہے کہ حضور کے گناہ کا معاملہ جو ہے ہم اپنے گناہ پر تیاس نہ کریں حسنات الابرار سید المقربین حضور کی تو جو انٹینسٹی ہوتی تھی تعلق با کی شدید اس میں ذرا سی کمی آتی تھی تو آپ اسے بھی سمجھتے تھے کہ بہت بڑی کوتای مجھ سے ہو گئی گویا کہ ہمارے لیے تو کہیں بمشکل کبھی اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت سے طبیعت کے اندر انشراح ہو جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اور حضور کے لیے وہ تو انشراح تو ہر وقت رہتا ہی تھا اگر ذرا سا کہیں کسی مسئلے میں تھوڑی سی اس ان کی شدت میں کمی آ جائے تو آپ اسے بہت بڑی اپنی کوتاہی بڑا گناہ سمجھتے تھے ویسے میری ایک ذاتی رائے بھی ہے وہ میں اگلی صورت میں آ کر اس بات کو پورے طور سے واضح کروں گا کہ یہاں حضور کی خطا سے مراد یہ ہے کہ جو بھی اس جد و جہد میں کہیں کوئی کوتاہی رہ گئی ہے اور وہ کوتاہی اگر دوسرے مسلمانوں سے ہوئی ہے تب بھی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ اگرچہ سب مل کر لڑتے ہیں سپاہی بھی لڑتا ہے لیکن یہ کہ چہرہ بنتا ہے تو جو کمانڈر ہوتا ہے سپہ سالار ہوتا ہے فتح اس کے کھاتے میں جاتی ہے اسی طریقے سے شکست ہو جائے تو شکست کا جو قلم کا ٹیکہ ہے وہ بےظاہر بات ہے کہ سپہ سالار کے ماتھے پر لگے گا چاہے اس میں غلطی کسی اور کی ہو جائے اس اعتبار سے اگر کہیں کسی سے کوئی کوتا ہوئی ہے تو گویا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جد ہونے کے اعتبار سے کہ آپ ہی کی قیادت میں ہو رہی ہے تو اس جدوجہد کے اندر کہیں کوئی کوتاحی یا کمی جو ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے ولیموماتر نبی آپ استغفار کیجئے اپنی خطا آپ تقسیم کا بھی اور اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے بھی ول یالم متقلبک و بسوار اللہ خوب جانتا ہے کہاں تمہیں لوٹ کر جانا ہے بار تمہاری کہاں ہے اور کہاں تمہارا اصل گھر ہے مستقل تمہارا ٹھکانا کہاں ہے یعنی آخرت بہشت وَيَقُولُ الَّذِينَ الزین لَوْلَا اللہ علازرت صورت لوں اور کہتے ہیں یہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں کیوں نہیں کوئی صورت نازل ہوئی یہ بہت اہم آیت ہے اس سورت کی کہ اصل میں حضور نے جب وہ چھوٹی چھوٹی مہمیں بھیجنی شروع کر دی تھی اس وقت تک کوئی ایسی صحیح آیت جب اللہ کے راستے میں نکلو اور قتال کرو شاید نازل نہیں ہوئی عظم کے درجے میں تو بات آگئی کہ سورہ حج کے درعت نازل ہو گئی تھی لیکن سورہ حج کو بھی باد چونکہ بدنی سمجھتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ بھی اس کے بعد نازل ہوئی ہو اگر وہ رائے صحیح ہو باقی سورہ بکرا کے اندر جو آیات آئی ہیں وہ بھی یہ ہے کہ جب وہ تم سے جنگ کریں قاتلو کرے کاتلو اللہ کاتلو یقاتلونکم اور بظاہر ہجرت کے بعد ابتدا ابھی مکے والوں کی طرف سے نہیں ہوئی تھی انیشیٹو حضور نے دیا ہے چھوٹے چھوٹے دستے آپ نے بھیجنے شروع کر دیے ان کا گھیراؤ بویا کہ آپ کر رہے ایک تو پولیٹیکل آئسولیشن آف کوریش کہ جہاں بھی آپ گئے چار مہموں میں تو آپ خود بھی تشریف لے گئے آٹھ مہمات ہیں کل بدر سے پہلے جن میں سے چار میں آپ نے بھی شرکت فرمائی اس لیے وہ غزوات کہلاتے ہیں عام ہمارا خیال ہے کہ پہلا غزوہ بدر ہے اس سے پہلے آٹھ ہیں مہمات جن میں سے چار سرایا ہیں جن میں حضور تشریف نہیں لے گئے مسلمانوں کو آپ نے بھیجا اور چار غزوات ہیں جہاں آپ گئے وہاں جا کر آپ نے وہاں کے قبیلے سے اس علاقے میں جو قبیلہ آباد تھا اس سے آپ نے کر لی اب یا تو وہ پہلے حلیف تھا قریش کا اب حلیف بن گیا وہ حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ کہ نیوٹرل بن گیا اس نے کہا کہ نہ ہم آپ کی مدد کریں گے قریش کے خلاف نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف نتیجہ یہ ہوا کہ پولیٹیکل جو انفلوئنس تھا زون آف انفلوئنس پولیٹیکل انفلوئنس قریش کا وہ کم ہو رہا ہے پھر آپ نے قافلوں کا پیچھا کیا اس سے اندازہ ہوا کہ اب ان کی لائف لائن جو ہے ان کی تو شہرت تھی وہ اس کے اوپر آپ نے ہاتھ ڈالا یہ چیزیں کیونکہ آپ کی طرف سے ہوئی ہیں اس وقت تک مکے والوں کی طرف سے جو بھی کچھ انہوں نے کیا مکے میں ستایا مارا پیٹا وہ تھے اپنی جگہ ہجرت کے بعد ان کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہوا اس پر یہ لوگ جو تھے جو ذرا اس ڈنگس وغیرہ سے اور اس معاملے سے ابرا رہے تھے تو ان کو ایک دلیل لی ہوئی تھی وہ کہتے تھے لوگا لزل سورت ہوں. کیوں نہیں کوئی صورت نازر ہو جاتی یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنا سلسلہ شروع کر دیا ہے اپنی اپنی ذات کی رائے سے ان کا خیال ہوگا جیسے کوئی مہم جو انسان ہوتا ہے تو شاید اسی طریقے سے اب یہ جو ہے مہمجو انسان بن گئے لال صورت الفضا سورت المحکمۃ پھر جب ایک محکم صورت میں کر دی گئی اور ذوقرا فی الحل اور اس میں قتال کا حکم آ گیا رائے کا نزین فیق البہم تو اب تم دیکھو گے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں روگ ہے یمرون علیہ کا نظر المخسی اب آپ کی طرف ایسے دیکھیں گے جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی رشی تاری ہو رہی ہوتی دلیل ان کی ختم ہو گئی وہ کہتے تھے کہ آیت اتنے کو قرآن نازل ہو جس سے معلوم ہو کہ اب کتال ہے یہ اللہ کا حکم ہے اسی لیے اسی آیت میں جو لفظ قطال آیا ہے اسی کے حوالے سے اس سورت کا نام سورت کتال بھی ہے فیضا الدر سورت المحقۃ القر رفی القطال نظر رایت الفی قروب الضر المخشی تو افسوس ہے ان پر بربادی ہے ان کے لیے تعتم و قرم معروف دیکھو ایمان لائے ہو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو لازم ہے تم پر پرتاف ہاں کوئی مشورہ دینا ہے بھلی بات کہنی ہے کوئی حرض نہیں ہے مشورہ دے سکتے ہو اچھی بات کہہ سکتے ہو لیکن اتأ کرنی پڑے گی فیض اعظم العمر مشورے کے بعد جب فیصلہ ہو جائے ایک بار طے ہو جائے فلاح صدف اللہ خیر الحم تو اب اگر انہوں نے جو وعدہ اللہ سے کیا ہوا تھا اور جو میسا ایمان ان کا ہے اس کو اگر یہ سچا کریں گے سابت ہوں گے سچے تبھی ان کی خیریت ہے تبھی ان کے لیے بہتری ہے فل آشے تم ان طول تم انتخد اور ہاب اس آیت کے دو ترجمے کیے گئے ہیں پہلے میں وہ ترجمہ کر رہا ہوں کہ جو شیخ الہند کا بھی ہے اور مجھے اسی سے اتفاق ہے کہ تم ذرا سوچو اگر جس حال میں اس وقت تم ہو اگر تمہیں حکومت مل جائے تم والی بن جاؤ تمہیں یہاں اقتدار مل جائے جزیرہ نمایا ارب میں تو تمہاری ابھی چونکہ پوری تربیت نہیں ہوئی ہے خاص طور پر ظاہر بات ہے کہ جو انصارے مدینہ تھے ابھی ابھی ایمان لائے تھے ان کی تربیت تو نہیں ہوئی ان میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی شامل تھی آپ کو معلوم ہے کہ جو منافق تھے آخر احد میں ایک بٹا تین نفری جو ہے وہ نکل کر چلی گئی تھی تو معلوم ہوا کہ اس میں اتنی بڑی تعداد میں منافق بھی تھے اگر اس حال میں تمہیں کئی حکومت مل جائے تو تم کیا کرو گے تو سے رو زمین میں فساد بچاؤ گے ب توقت میں مکم اور اپنے رحمی رشتے کاٹو گے یہ بات سمجھنی چاہیے ان جماعتوں کو بھی کہ جو چاہے اپنے دارش میں دین کے لیے اقتدار حاصل کرنا چاہتی ہے کہ ہم دین کو قائم کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ ہمارا غلبہ ہو لیکن یہ کہ اگر وہ اپنے کارکنوں کی تربیت پر زور نہیں دیں گے ان میں خلوص اور اخلاص اور لاہیت خالص اللہ کے لیے جو کرنا ہے اللہ کے لیے اور دین کے آکام کے مطابق اگر ان جماعتوں کے کارکن جو ہیں وہ اس کی پوری تربیت یافتہ نہیں ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ بجائے اگر انہیں کہیں اختیار مل جائے تو بجائے اس لاہ کے اور فساد ہو جائے اور پہلا فساد تو اس اعتبار سے کہ بہرحال وہ لوگ فاسق اور فاضر تھے انہوں نے جو فساد مچایا سو مچایا لیکن اگر دین کے نام پر کہیں فساد مچ جائے تو وہ دین بدنام ہو جائے گا یہ ہے مضمون کہ جو یہاں اس آیت میں آیا ہے کہ ابھی تمہیں امتحانوں میں سے گزرنا پڑے گا بٹیوں میں سے نکلو گے تب تم ذرے خالص بنو گے اور کندن بنو گے ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے ان تو مطلب اگر تم منہ مو موڑ لوگے اقتال نہیں کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ زمین میں فساد ہوگا تم اپنے رحمی رشتے قطع کرو گے لیکن میرے نزدیک پہلا مضمون یہ ترجمہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں شیخ الہد کا ہے پھر تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو خرابی ڈالو ملک میں اور قطع کرو اپنی قرابتیں مجھے اسی سے اتفاق و رائے اللہ ددین اللہ فاسم اہم آماد فاروں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی نے لانت کی ہے اور انہیں بہرا بھی کر دیا ہے اور ان کی نگاہوں کو اندھا کر دیا ہے